اچھا جی حضرت صورت نصاب شروع کرنی ہے نا ربط سورہ نصاب عال عمران سورہ عال عمران میں سورت بکرا کے چار مضامین کی تفسیر تھی توحید رسالت جہاد اور انفاق اب سورہ نصاح میں پانچویں مضمون یعنی امور انتظامیہ کی تفصیل اور ایک عمر مسرا کا بیان ہے تو میں نے عرض کیا تھا جس طرح سورت فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ اسی طرح سورت بکرا بھی سارے قرآن کا خلاصہ ہے دیکھو امور انتظامیہ تھے نا سورت بکرہ میں یہ یاد ہیں خلاصہ سورہ جیسا سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سورج سے لطف لم ضلع زلیلا رقو نمبر آٹھ تک دوسرا حصہ وہاں سے قان اللہ محیطہ رقو نمبر اٹھارہ تک پہلے حصے میں احکام ریت کا بیان ہے جو کہ چودہ ہیں دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا ذکر ہے جو کہ نو ہیں تنویرات احکام بھی مذکور ہیں تنویرات کہتے ہیں روشنی ڈالنا تنویر پہلے پہلے احکاموں پہ پھر روشنی ڈالی جاتی ہے الہبازی اصل مسئلہ توحید کا بار بار اعداد شرقین باہل کتاب پر زجرات تقریبات اشارات مومن عباسات جہود و منافقین وہی سورت بکرا کے جو مضامین تھے نا ان کی تفسیر آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ سورائے مدنیہ ہے جرت کے بعد ناظر ہوئی عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن کے اندر شریعت کے اندر ہمارے حقوق کا بیان نہیں ہے کہ ماڈرن قسم کی عورتیں افواہ کی عورتیں کہتی ہیں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نام پہ ایک مستقل صورت صورت نساء صورت رجال ہے کہیں تو قرآن نے تو بڑی رعایت کی ہے تمہاری کہ ایک سورت کا مستقل نامی نشا ہے سورت لیے رجاو یہ کربی پتنگ کیوں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربکم تمہید برائے ترغیب اشتفاق تمہید برائے ترغیب اتفاق ابتدا میں تمہید ہوتی ہے نا تمہید اس درس ہے تر اتفاق ہے اس میں اے لوگ ڈرو تم رب اپنے سے جس نے پیدا کیا تم کو جان ایک سے جان ایک سے مراد کون ہے آدم علیہ السلام واہ خالہ کا مینہ زو جہاں جان ایک سے کیسے پیدا کیا کیفیات خال دیکھو جس طرح ہم ایک لطفے سے بنے ہیں قطرے سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی تھی نا یہ پسلیاں اس میں یہ پسری بائیں پسلی سے کوئی ماں لیا یہ نہیں کہ ساری بائیں پسلی کاٹ دی اس سے کیا لیا باد پھر اس مادہ سے کس کو پیدا کیا بیوی ہوا کو پیدا کیا اب کوئی یہ کہے کہ آدم سے بیوی ہوا پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی ہو گئی ہم کہتے ہیں بیٹی نہیں یہ طریقہ تبالد کہے کیا بیٹی تو تب پیدا ہو کہ آدم علیہ السلام اس کو جنے جیسے ماں جنتی ہے تو یہ कि طوالد کا طریقہ ہے گا کہ تو جیسے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو وہاں سے کا لیا جی ایک مادہ لے لیا اور اس مادے کو بڑھا کے پیدا کیا یہ تو نہیں کہ آدم علیہ السلام نے اس کو جنا یہ طریقہ طوالد کا نہیں تھا صرف ایک مادہ لیا گیا جیسے مٹی سے لیا گیا مادہ یہ بات ہی بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس لیے میں زور لگا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے دیوی ہوا کو پیدا نہیں کیا گیا مانا یوں کرتے ہیں کہ پیدا کیا اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں کس سے پیدا ہوئی ہیں بائیں پچلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم علیہ السلام بائیں حدیث ہے. حدیث کا انکار کیوں کرتے ہیں تو خالہ کا مین ہا زوجا کیفیت ہے کہ پیدا کیا اس نفس واحد تھے اس کے جوڑے کو اس کی بائیں پسلی سے ایک مادہ لے کے پیدا کیا وہ بسا من ہماری جال کثیر اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر و نشان کثیراتن نشان کے بعد کثیراتن کہو بہت سی عورتیں بھائی عقلی طور پہ پیدائش کے چار طریقے ہیں عقلی طور پہ پیدائش کے کتنے طریقے ہیں چار ایک تو یہ ہے کہ پیدائش کے اندر نہ مرد کا دخل ہو نہ عورت کا دخل ہو وہ کس کی پیدائش ہوئی آدم کی دوسرا پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ صرف مرد کا دخل ہو وہ کس کی پیدائش ہے اوا کی مرد کا دخل ہے نا اس میں آدم کی بہ پسی تیسری پیدائش یہ کہ صرف عورت کا دخل ہو اور کس کی پیدائش ہوئی سال ہے سوا مرد کا دخل چوتھی پیدائش یہ کہ مرد و عورت دونوں کا کیا ہو دخل ہو ہماری تمہاری بتری کے توال میں پیدائش ہے یہ چار اہتمالات اقلیت پیدا ہے پیدائش کے تو چاروں ہجود کے اندر آ یا نہ آگئے؟ اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد کثیر اور عورت کثیر بد تخ اللہ یہ تاکید ہے پہلے بھی تقرر ہوں تھا اب پہ ڈرو اللہ سے وہ اللہ کے سوال کرتے ہو تو اس کے نام کے ساتھ لوگوں سے ہم سوال کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے خدا کا نام لیتے ہیں سوال میں یا نہیں کیا کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری حاجت پوری کرو سوال کرتے ہو تم اس کے نام کے ساتھ ول ارہام عرحا، ارحام سے پہلے ہس مذاق ہے واقح کت الرحام وکتا کو قت الرحام اور بچوں تم قطع رحم سے کتار رحم بھی نہ کہو بعض لوگ ہوتے ہیں نا غریب رشتے دار ہوں ان کے ساتھ رشتے نہیں کرتے احسان نہیں کرتے کرتا رحم کرتے ہیں ایسے روکا گیا اور بچوں تم کرتا رہم سے بے شک اللہ ہے تمہارے اوپر نظام باں تو اتنے تک میرے عزیز یہ تمہید تھی کس کے لیے برائے ترغیب اتفاق اب آگے وہی شروع ہو رہے ہیں آکام ریا وا توام آسیہ کا میرت حکم ریت نمبر ایک یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے حرام ہے پہلا حکم ریت یتیموں کا مال نہ کھاؤ وہ تمہارے لیے حرام ہے لوگ یتیموں کا مال کھاتے تھے آپ بھی کھاتے ہیں دے دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ تبدیل کرو تم ردی رد کو اے باز کس کے اچھے کے وہ کیسے ہوتا تھا جی مثال طور یتیم کا مال آ گیا چچے کے پاس تو چچا کیا کرتا تھا مثال طور یتیم کی بکریاں ہیں نا سو بکری اچھی بکری تو جب یتیم کو مال واپس کرتا تو سو بکری تو دیتا لیکن اچھی نہیں دیتا کیا دیتا تھا جی خراب بکری دیتا بیکار بکری دیتا زمین ہے زمین دے دیتا لیکن اچھی نہیں دیتا خراب دیتا تھا یہ ہے کبھی اس کو بھی صحیح اور نہ تبدیر کو کبھی ردی کو یہ اچھی تھی اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو الا بمن ما نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے خلط ملد کر کے کھا جاؤ ایسے نہ کرو ان نہ بن کبیرا بے شاہ یہ گنا ہے بڑا ہو کن گناہ لکھو یہ حکم ریت نمبر ایک آ گیا واین خفتوم حکم رائت نمبر دو حکم رائت نمبر دو وہ یہ تھا کہ ایک آدمی کا چچا مر گیا جی اب اس کی بیٹی ہے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے متولی یعنی بھائی چچا مر گیا ہے اس کا اور کوئی متولی نہیں بھتیجہ ہے اپنے چچا کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے نہیں تو نکاح تو کرتے تھے یتیم عورت کے ساتھ لیکن ایک تو اس کا حق نہیں ادا کرتے تھے مکان پورا نہ دیا خرچہ پورا نہ دیا حقوق زوجیت پورے ادا نہ کیے حق مہر نہ دیا وہ نکاح اس لیے کرتے تھے کہ اس کا مال کھائیں باپ سے جو جائیداد ملی ہے وہ مال کھائیں تو اللہ تعالی نے فرما ایسے نہ کرو یتیم عورتوں کا یا تو حق ادا کرو یا حق نہیں ادا کر سکتے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو آم کا نکاح کرنا ہے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو چار تک تمہیں اجازت ہے یہ بات سمجھ خفتم واینختمک نمبر دو یتاما منقوہ کے حقوق ادا کرو من یتیم عورتیں جو نکاح میں آ جائیں یتاما منقوہ کے حقوق ادا کرو اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اللہ کو کس ہو یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم عورتوں کے اندر تو ان سے نکاح نہ کرو پن کے ہو بس نکاح کرو جو پسند ہیں واسطے تمہارے عورتوں سے دوسری عورت یتیم کے علاوہ دو دو سے نکاح کر سکتے ہو تین تین چار چار پینش خفتم پس اگر اندیشہ کرو تم یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم متعدد بیویوں میں اللہ تعالیلو کے نیچے کا لکھو اگر اندیشہ کرتے ہو یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم متعدد بیویوں میں بھائی تین چار بیویوں میں انصاف نہیں کر سکتے تم تو پھر ایک کے ساتھ نکاح کرو فواحدتن یعنی فن کے ہو واحدتن تن سے پہلے کیا معلوم ہے ان کو ہوا مر فن کے ہو واحد نکاح کرو ایک کے ساتھ او ماں مالک تہ اور اگر ایک کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے تم اتنے غریب ہو کہ ایک عورت کو تم مکان نہیں دے سکتے خرچہ نہیں دے سکتے حق مار پوری نہیں دے سکتے تو پھر کس کے ساتھ نکاح کرو لونڈی کے ساتھ او ماں مالک تہ مادم او کے بعد ایک کا سرو مادھ روپ ہے اب ایک کا علام مالا تھا متفاق کرو اوپر اس کے کے مالے ہیں ہاتھ تمہارے اکتفا کرو یہ لونڈیاں پہلے تھیں آج کل لانڈی نہیں ہیں زر خرید لونڈیاں ہوتی تھیں سمجھے تھا اپنی لوڈی ہے تو اپنے پیار کرو دوسرے کی لونڈی ہے تو نکاح کرو گے تو تمہیں مکان دینا پڑے گا تو اپنے سردار کے پاس رہے گی کھانا مانا ان کے پاس آئے تم نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے سمجھے تو اکتفاق روپر اس کے مالے ہیں ظالے یہ زیادہ قریب ہے طرف اس کے نہ بے انصافی کرو تم لاتو کا منع نہ بے انصافی کرو تم وہ آف ساد ہ منقوحات کے مہر ادا کرو تیسرا حکم جی حکم نمبر تین منقوات کے مہر ادا کرو حق مہر دو جی ان کو بات انساس سادوکات میں ملا اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے حکمر پانچ ہزار مقرر کی ہے تو وہ خوشی سے دے دو ٹھیک ہے اچھا جی پانچ ہزار حکمر مقرر ہوگی تم نے دینی ہے لیکن اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے تمہیں ساری معاف کر دیں یا آدھی معاف کر دیں تو وہ بھی کیا ہے جائزہ یا تم بڑھا دو پانچ ہزار پہلے تھی دو ہزار اور بڑھا کے ساتھ کر دو یہ بھی کیا ہے اور دے دو اور تم کو سادو کا تین ان کے حق مہر خوشی سے پنا انشا من ہو پاس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے پاس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے من ہو ہوں زمیر کے نیچے مہر لکھو پاس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے تو فا کھلو ہنی مری بس اس کو مزادار خوشگوار ہنیان کے نیچے کا لکھنا ہے مزادار عربی میں ہے تیے ون اردو میں مزادار ہنیان کا معنی اور مریان کا مانا خوشگوار مزادار خوشگوار ولا تو تم یہ کتنا نمبر ہے جی حکم نمبر کتنی حکم ریت نمبر چار حکم نمبر چار تحفظ ام والے یتامہ یتیموں کے مال کا تحفظ کرو حکم ریت نمبر چار میں ہے تحفظ اموال یتامہ یتیموں کا مال کا تحفظ کرو اس حکم کے چھ اجزاء ہیں لکھ لو اس حکم کے چھ اجزاء ہیں ولا تو سفا جز نمبر اے بھئی یتیم بچہ غیر بالغ کم عقل ہوتا ہے یا نہیں یتیم بچہ ہے غیر بالغ ہے تم اس کے متولی ہو وہ کم عقل ہے اگر آپ نے اس کو پیسے دے دیے لاکھ روپیہ اس کا آپ کے پاس ہے اس کے حوالے کر دیا موٹر سائیکل لے لے گا چھوٹا بچہ ہے پھر چلائے گا ایکسیڈینٹ ہوگا مر جائے گا زخمی ہو جائے گا اس لیے چھوٹے بچوں کے حوالے کرنا ہے پیسے نہیں خیر والے بے وقوف ہے ते. جوز اول لکھو اور نہ دو تم کم عقلوں کو نہ کم عقل نہ دو تم کم عقلوں کو مال اپنے مال ان کے ہیں یا تمہارے ہیں تو ان کا من کرو جو مال تمہارے قبضے میں ہے یہ مانا ہے جو مال تمہارے قبضے میں ہے وہ کم بکل یتیموں کے حوالے نہ کرو اللہ کی وہ مال کہ کیا اللہ تعالی نے واسطے تمہارے سبب گزران کا مال میں آدمی تجارت کرتا ہے یہ سباب معاش بنتا ہے گزران کا سبب جز اولا بھی ور زکو ہم فی جز نمبر دو فی ہا بننے میں نہا ہے اور کھلاتے پلاتے رہو ان کو اس اموال میں سے وقسو ان کو پہناتے بھی رہو کپڑے مال حوالے نہ کرو ان کی خوراک وہاں سے ہو ان کے مال سے کپڑے بھی ہونی چاہیے وکول لمبا روفا اور کہتے رہو ان کو بات اچھی کہ بیٹے جب تم بال ہو جاؤ گے سمجھ پوری آئے گی مال تمہارے حوالے کر دیں گے سمجھاتے رہو وقت لو یہ تام یہ جز نمبر کتنی ہے جی تین اور آج ماتے رہو چھوٹے بچے کے مال حوالے نہ کرو لیکن اس کو آزماتے رہو مثال طور ہزار روپیہ دے دو بھائی فلاں چیز خرید کرا تاکہ اس کو تجربہ ہو جائے تجارت کا پر پھر دیکھو کہ چیز اچھی خرید کی ہے نفہ مند ہے یا غلط خرید کی ہے تو سمجھاؤ یہ ہی آزمانا یعنی اس کو بالکل پابند نہ کر دو کہ دنیاوی معاملات کا پتہ ہی نہ ہو دنیاوی بھی مام ملاز کراتے رہو آزماتے رہو تاکہ کل کو پیسے جو دے تجارت کر سکے اپنا مسئلہ نمبر تین آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک جب پہنچ جائیں بلو کو نکال کے چلے کو بلوغت فائن آس پس پسگر معلوم کرو تم ان سے سمجھ بوجھ روشن کا من سمجھ بو بلوغت کے بعد سمجھ بوجھ معلوم کرو تو دفع کر دو ترا فون کے معلوم کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بلوغت کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہ ہو تو پھر کیا کریں پھر یہ ہے بلوغت ہوتی ہے پندرہ سال تک تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے دس سال اور بھی دیکھو دس سال تو کتنی ہو جائیں پچیس سال کے جب ہو جائیں تو پھر مال ان کے سبر اتر دو لیکن یہ وہ جو بالکل پاگل نہ ہو بالکل نہ زیادہ سمجھدار ہیں بالکل نہ بالکل پاگل ہیں وہ درمیانے قسم کے آدمی ہوتے ہیں کبھی بولی بات کرتے ہیں کبھی لفظیش آ جاتی ہے تجربہ نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے اس قسم کا آدمی بالکل پاگل ہو تو اس کے حوالے نہیں کرنا بات یہ درمیان قسم کے آدمی نہ بالکل ہوشیار نہ بالکل پاگل تو پچیس سال تک ان کا حوالے کر دو سمجھی بات بلا کلو اس طرح یہ نمبر کتنی ہے جی کیا بعض لوگ کیا کرتے ہیں چچا کے پاس بھتیجے کا مال آ جائے تو جلدی جلدی کھا جاتا ہے کیا خود بھی کھاتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے وہ اس ڈر سے کہ بڑے ہو جائیں گے تو مال دینا پڑے گا جلدی جو کھا جائیں گے نا تو جب بالے ہوگا تو فرشت اس کے سامنے رکھیں گے الیکٹرک یہ بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ بھی یہ, یہ, یہ, یہ, یہ خرچہ ہوا بھاگ جاؤ سارا تیرا مال کا ہو گیا آتا. ولا کو لوہا نمبر چار اور نہ کھاؤ تم اس کو اشراف کے ساتھ وہ بدارنگ اور بیت بار جلدی کرنے کے یہ کہ بڑے ہو جائیں گے پھر مال دینا پڑے گا ان کو وہ من کا نہ کھلی یعنی جز نمبر کتنی ہے جی پانچ چچے کے پاس آ جاتا ہے جی بھتیجے کا مال چچے کو چاہیے کہ بھتیجے کے مال میں کیا کرے تجارت کرے کیا کرے اگر زمین ہے تو اس کے اندر کھیتی باڑی کرائے اگر بکریاں ہیں تو اس کا کوئی ملازم رکھ لے ٹھیک ہے نا تو پھر بکریاں چرانے والا جو ملازم ہے اس کی نوکری کی تنخواہ اس سے کاٹتے رہے تجارت کے اندر اگر پیسے لگائے ہیں تو دیکھیں گے اگر یہ خود دولت مند ہے تو تجارت اپنی کے اندر پیسے لگا دے مفت اور اگر دولت مندنی کیا ہے غریب ہے تو پھر تجارت اس کے مار سے کرے تو خود تنخواہ لے سکتا ہے یتیم کے مار سے غریب لے سکتا ہے دنیا دار جو ہے اس کو چاہیے نہ لے دیکھو جی وہ من کا نہ جو نمبر کتنی جو دولت مند ہے پاک چاہیے بچے نے تنخواہ نہ لیں اور جو فقیر ہے تو چاہیے کھائے موافق دستور کے تنخواہ لے سکتا ہے پیدا دفاع تو میں لہن بال یہ جو نمبر کتنی ہے جی بتائیے شے پس جب دفع کرو تم طرف ان کے مال ان کے تو پس گواہ کرو ان کے اوپر اور کافی اللہ حساب صاحب یتیموں کو مال دو تو کیا کرو حساب پورا کرو اتنی مال ہے اتنا نبا ہے اتنا خرچہ ہے یہ ہم واپس دے رہے ہیں دو گواہ کرو تحریر بھی وہ اس لیے کہ آج کل کا حال یہ ہے کہ چچا جتنا مہربانی کرے یتیم پہ یتیم کہتے ہیں کہ چچا ہمارا مال کھا گیا ہے چاہے جتنی مہربانی کو نہ ہو اس لیے گواہ بھی کرو تحریر بھی تھا پورا یہ چھ اجزاء تھے کس کے بارے میں آپ تحفظ ہموالے مت آگے فرما لر رسیب وما کر بال حکم نمبر پانچ جی حکم رائت نمبر پانچ اس کا تعلق ورثے سے ہے مرد و زن سب کو ورسہ دو دور جاہریت میں یہ تھا کہ ورثہ کون لیتے تھے فقط مرد لیتے تھے اور تک نہیں دیتے تھے فرمائے مرد و غن سب کو ورثہ دو واسطے مردوں کے حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار اور واسطے عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتہ دار نما کل ہو چاہے تھوڑا ورسہ ہو چاہے بہت نصیب اور یہ حصہ ہے مکر شدہ وعدہ حاضر اور یہ تتیما ہے جی حکم خامس کا یہ پانچواں حکم ہے نا اس کا یہ تتیمہ ہے تتیمہ حکم خامس بھائی ابتدا کے اندر جب یہ میراث کے آکام نازل نہیں ہوئے تھے نا تو کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا اور اس کی میراث کو تقسیم کرتے تو غریب لوگ بھی آ جاتے تھے غریب رشتہ دار آ جاتے تھے ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے تھے بڑا آدمی ہے کروڑ روپیہ ہے اس کو میراج تقسیم ہو رہا ہے تو پھر خود بھی لیتے وارث اور کس کو دیتے یتیموں کو مسکینوں کو کوئی رشتہ دار بھی آ جاتے جن کا ورثے کے اندر حق نہ حاقا ان کو بھی دے دیتے لیکن جب میراث کا حکم نازل ہوا اور ہر ایک کے اس سے مقرر ہو گئے اب دیکھیں گے میراث لینے والے اگر بالغ ہیں تو اپنے حصے سے دے سکتے ہیں غریبوں کو مشکلوں کو اور اگر ورثہ لینے والے کون ہیں غیر بالغ ہیں تو غیر بالغ سے بالکل کسی کو نہ دو نہ خیرات کر سکتے ہو نہ کسی مسکین کو دے سکتے غیر غیر کا حصہ سمجھ رہے ہو یا نہیں ہمارے علاقے کے اندر کیا رواج ہے جو آدمی مرتا ہے نا اس کا ورثہ جلدی ہی تقسیم کرتے پہلے دن بھی خیرات شروع کر دیتے ہیں تیسرے دن بھی خیرات شروع کر دیتے ہیں یہ ملا صاحبان سارے پہنچ جاتے ہیں کھانا پینا حالانکہ یتیموں کا بھی حق ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ حرام کھاتے ہیں لال کھاتے ہیں بھائی ایک تو ہے, ہے کہ تیسرے دن کول خانی کرنی بدات ہے علاوہ بدا تے خود حرام کھاتے ہیں یہ کا مال کھانا کیا ہے حرام ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یہ بیوہ عورت ہوتی ہے تو جو کوئی مرے نا تو دوسرے دن فوراً اس کا ورثہ تقسیم کرو ایک جن مرے تو دوسرے دن پورا ورثہ تقسیم کر دو ہر ایک کو حصہ دے دو پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کوئی خیرات کرے فی صدی اللہ دے یہ خیال کیا کرو ہمارے جو بندی جو ہے وہ بھی ملوث ہے اس کے اندر یہ جو بندی کا کہتے ہیں جو تیسرے دن کھا رہا اتنا کرو کتنے دن کرو چوتھے دن کرو پانچویں دن کرو کہتے ہیں یا نہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم کا حق ہے خواہ. کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں یہ جی مدرسے کے لیے بھی دو حرام آرام دو مدرسے <laughs> وہ اللہ کے بچے انہوں نے تقسیم بھی نہیں کی جائیداد ورثہ ہی تقسیم ہوا تو انہوں سے جدنا رہے یہ میں جمعہ پہ بھی زور دار لفظوں میں لوگوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دن آدمی مرے دوسرے دن ورثہ تقسیم کر دیا تھا ہمارے شاعر کے خلیفہ تھے حضرت خلیفہ احمد دین شاہد رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات ہو گئی میں جنازے پہ نہیں پہنچا دوسرے دن پہنچا مولانا کیا ہے جگہ کا نام جرار پہوڑ جرار پہوڑ شکا اور سیاض دوسرے دن میں پہنچا تو الحمدللہ حضرت صاحب کے کپڑے تھے ٹوپیے تھیں تسبیہ تھیں وہ بھی تقسیم کر رہے تھے میں <laughs> بڑا خوش رہا غریب <laughs> آدمی تھے ٹوپیے تسبیے سب تقسیم کر رہے تھے کے اندر ایسا کیا <laughs> اور فرمائیے لیے واحدہ حاضر القسم کا اتطمہ ہے حکم خان کا اور جب حاضر ہوں تقسیم کو رشتہ دار یتیم مسکین فر زکو ہو ہو پس رزق دو ان کو اسی سے دے دو بقول کالم معروفہ اور کہو واسطے ان کے بات مناسب بات مناسب کیا اگر یتیم ہے نا بچے تو پھر کہہ دو ابھی ہم تم کو نہیں دیتے یتیموں کا حق نکال کے بعد میں دیں گے تم کو والزینہ تاکید حق یتانبا تاکید حق یتانبہ یتیموں کے حق کی تاکید کی جا رہی ہے تاکید حق کے یتام عام عنوان ہے اور زجر نمبر ایک خاص عنوان ہے وہ یہ ہے جی مثال کے طور پہ ایک آدمی مر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس کو اپنے یتیم بچوں کا فکر ہوتا ہے نہیں اور جو مر رہا ہے چھوٹے بچے چھوڑ جا رہا ہے اس کو فکر ہوتا ہے نہیں؟ بہت فکر ہوتا ہے بار بار وسیعت کرتا ہے کہ میرے یتیم بچوں کا خیال کرنا خیال, کرنے، خیال کرنا. تو فرمایا جس طرح تجھے فکر ہے اپنے یتیم بچوں کا دوسرے کے یتیم بچوں کا بھی ایسے فکر کیا کرو ان پہ ظلم نہ کیا کرو یتیموں کا خاص خیال کیا کرو ابھی میں آنے لگا ہوں تو اپنے بیٹے زاہد کو بتا کے آیا ہوں کہ دو یتیم لڑکے ہیں ہر ہفتے ان کو اتنی اتنی خرچی دیا کرو باقی زاہد کے ذمے لگا کے ہوں کیونکہ میں بھی دیتا تھا ہر جمعہ کے دن آ تو دو یتیم بچوں کی باقاعدہ کہہ کے ہے وہ یہ ہے یہ ہے جمعہ کے دن اتنی اتنی, اتنی خرچی دو آج دستور تو ہمیں چاہیے وہ تو بن جائیں نا تو یہ ضرور خیال کیا کریں اچھا جی اور چاہیے اندیشہ کریں فکر کریں بولو کہ اگر چھوڑ جاتے پیچھے اپنے اولاد ننھی منی تو خوف کرتے ان کے اوپر یا نہیں جی اپنی اولاد پہ تو خوف کرتے تو فریت اللہ پر چاہیے ڈریں اللہ سے دوسرے یتیموں کے بارے میں بھی اور چاہیے کہیں بات سیدھی یتیموں کے ساتھ بات کیا کہیں سیدھی نرم بات کریں ان کو جھنکے نہیں سیدھی بات کریں ان اللہ دینا دو وہ زاجر نمبر ایک تھی اب زاجر نمبر دو ہے بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلم سے کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے در آگ کو اور ان قریب داخل ہوں گے جلتی آ کے اندر سعید کا معنی جلتی آگ روشن آگے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 ڈبلو ڈبلو ڈبلو